الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره the um... Shabbat shalom شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده أشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وسيدنا وسندنا محمداً عبده ورسوله أرسله الحّ بَش وَنزير وَدَا يَن إِلَ اللهَّ بزنه وَصِر جَمير أََّا بَادُ فَقَذُ قَالَ اللهَّهُ تَبارَك وَتلَ فيِي كِتابَابِهِ المج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَرَ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُ وَقَالَ تَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَرَ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن قيس بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قلت له أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرضبان لهم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقلت إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرضبان فأنت أحق أن يسجد لك فقال لي أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له فقلت لا فقال لا تفعلوا لو كنت أعمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جال اللہ ابودا دو کما کالا صلی اللہ علیہ والا علی و صحبی وسلم وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے وہ ایک سجدہج سے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات درود شریف ہوائے اللهم صل علی محمد مولانا كما صلیت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید عزیزان غیر مسلمانا و مشران کشران و رنو پدے دنیا پر فتن دور کے کمزے کے سپنور سیزنوں کے ملاوٹ گڑون غش فوروش نگے سارا سارا پشریت اور پدین کے ہم گڈون اور ملاوٹ نشا غڑا والے اللہ جل جلال پخ پل او ذاتوں اور کی یکتا او منفرد ہے اور ہر مسلمان تپتہ کہ اللہ جل جلال پخمیت او غیرت او عبادت بہار سے یکتا ہے د تمام محامدو او اور, دا اور دا سجدو لائق دے خود دنیا کے پیٹ پرستہ ملیاں اور باطل پرستہ پیران د خپل جیب اور د دندے ادہ پل آرام ادا اصائش ادا ایش ادا اشرت شریعت کی اہگا عبادت سجدہ خالص د اللہ جل جلال دی سرخ کا تکول تمام کائنات اللہ د انسان د پارا پیدا کری انسان پہ تمام مخلوقاتوں کی اشرف المخلوقات اور مکرم اور محترم شعر نشکلا تمام کائنات د انسان خادم دے اور د انسان پ بدن کی ٹول نہ محترم شہن شہنشاہ عضو رئیس الآزا دا ٹول بدن شہنشاہ آگے تسر ولیشی نرد تمام وجود اور د بدن رئیس او بادشاہ دے اللہ دا قانون وضاح کرے دے چاد بدن بادشاہ داد ٹول آزا رئیس دا باد کائنات دا شہنشانہ بل ہی چا تشخ کا تکول ہے اور دا سرخ کا تکول دا اللہ کې کے دیتا اصطلاحات دا اسلام و شریعت کے سجدی شي سدین دشمنه کو داسیو جا وی مختلفو جامو کے د اسلام دشمنی کڑے وا اھا اسلام دشمنہ قوتنا لا تروسہ پوری جاری وساری زکہ چ حق او باطل داد دا آدم علیہ الصلات والسلام دے زمانے نا چکلنا گا پیدا شیو نو شیطان پاول اورز د بغاوت او د انکار دشمن جنڈا بلندا وا نو دا باغی گروپ اسلام او اوشریت نا اور, اور توحید نہ ناشنا دا باہ میں سد پارا جاری او ساری نہ اسلام دشمن د دجدے تقسیم اوکو چې سجدہ پدو کے اسمدار یو سج دے عبادت دا او یو سج دے او دا ادا فر دے ددے دپاروں کو دے باندے ساد لوہ عوام خدا پرست امیان بے علم پبلک پدے باندھے خطا کی او او چمڑا سد و قسم د یوا سجدے تعظیم او یوا سجدے عبادت ند عبادت پتا اور سجدہ خو اللہ نہ علاوہ ہی چاتا ند جائزا کو سجدے تعظیم د احترام د وجنا د چاد عزت د وجنا د چاد مقام او د مرتبہ د بلندوالی والی د وجنا ک چالا سرخ سر کھتک لکزمنگ پختانوں پا علاقی عموماً کلا چ رشتہ دار خزی کور تراشی نارے نہ ہلٹ نوجوان او مشر سڑے آگاہ خز و لاش تڑی مشی دا سے انداز باندے ورکی چلٹ ورت سرخ کی ور باندے لاش کی دی یوا د ستلیمش طریقا عام طور باندې دادا او په بازه علاقو د پښتنو کی چې کما نوی خذا کور تراشی نو داه کور چې کم ارشتا داران او معزز افراد دی نو هغه سره بدا خذا ستلیمشی په دی انداز کای چې دا خذا د زنانه بدا هو سړو خو تخ کتی ارے تخ سے رسم نمی والا ورکڑے اخبل زان لاگی نندے سرکی وی کشے ورتوئی عام طور باندھی مسلمان یا زمنگ اہل علم معاشرہ کے طلبا حضرات سٹوڈنٹس تعلیمی یافتہ طبقہ کے چکم متعلمی دی احاؤ چکل اخپل استاد سرا گی نو دا او خصوصاً عیسان و تری قدا دہاگئی طرف نہ پ اسلام کے یو ناپاک سازش راگلے دے چھ انسان انسان من حیث مسلمان آغلا دا جائز نبی چہا غدد کائنات ہیچ یو شیط سرخکت کی سواد اللہ نو کمزے کی چھ پنوری سزنو کی گڑون راگلے رے نو یو گڑون او غش پکدا ہوں دے چھ سجدے دو قسم اگر زولی دا سجدہ تازیم او سجدہ عبادت او پدی باندی باطل پرست کہ قرآن د کمو باتلو او د دا باتلو پیرانو تج کرے را اللہ جل جلال کڑے ان بار بال یا باطل واسی اور ویل باطل باتوی لیا کلو نام والا سبل <تصفيق> وہ لوگوں کا مال کاتے ہیں باطل طریقے سے چلنے والا جوڑ کڑی بھی چلنا دارخ پل ڈار چا دا, دا بزنس پل کا سرنگ سرکار گورنمنٹ کلا دا ٹیکس پبا نام کلا پراپرٹی ٹیکس کلا انکم ٹیکس کلا بلٹیکس کلا بلٹیکس کلا بل انشورنس کلا بل سود کلا بلس امدا رنگی د باتلو اور د باتلو پیرانو ہوم اخ پلا دنداب اخ پل کاروبار دے کلا شکرا نام کلا گیارہویں شریف کلا صدقہ کلا خیرات یوں شرعی کا تو خیرات و سدا کا نارے تکیلا اخوض ضروری شہر ہے د اسلام د و مطابق خیرات کول د اسلام د و مطابق سدا قور قول آگے خخ پل قوائد اخ پل شرائط دی بے دا اللہ د پارا بغیر دریا او دمود بغیر د خلق و د شرم اور بغیر دا دنیاوی لالچ یو فقیر سڑی لا پت یو خیرات سدا قور کی اسلامی شہر یو دنیاوی داندیری ملانو دا پدے باندھے باقاعدہ دلائی سجدے تازیم باندے اور اگو شری تنو چہاگا شری تنا زمن دین پراتلو سرا منسوخ شیری پیغمبر علیہ سلاط و اخری پیغمبر دے نہان د سیز نہ جائزمن پریعت کہا گا حام شی اور نہ جائز شوی آئی اور تہ دلائل زڑو شریعتن اللہ جل اعمالہم وزی نلال نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا دیا ہے شیطان ورتا داغو ملو نام دا, دا شریعت خلاف کار دا اسلام خلاف آغا کر تو ورتا خاکی ملا کار رے داخو ادب دے دا داخو احترام دے دا خو عزت تے چه سوک دین و اسلام دا چه ورتا چه مشر لا سر محکت کوا قبر تک استاذی او علماء حق باندھے ہم دا ہے رت علماء گنی حق، حق چونی پاتی دی ملکی دیر لگ دا دا دے ہم دیر زیاد کم سان د باندھ تو فرکا پرسوائی فرقا واری تو فرقا پرستی پرس کئی فساد ہو رہی اور حقا خلق پل جانونا دیو بند اور کابری نو اسلاف و طرف منسوب کئی دا اسلاف و پن باندھی غلط تے مسالے او غلط ناجائز حکمنا پھیلا وئی حالانکہ دا سے وقت کی دا شای میل شہید رحمت اللہ علیہ دا مولانا مفتی رشید احمد گنگوہی رحمت رحمۃ اللہ علیہ دا مفتی رشید احمد لدیا رحمت اللہ علیہ د قاسم نانوٹی رحمت اللہ علی دا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علی آگا حقیقی روحانی اولاد دا پارا میدان ترا وطل پکار بیچے دا کفروں دا شرکو دا بود پرستے مقابلوشی سو چا حق مسالا نبایا نئی نبا ناغلا دا حق نشتا چا خپلزان اکابرین دیوبن طرفتا منصوب کی نجائے زدہ سجدہ تازیلی زمنگ شریعت مولا جناب نبی کریم سردار انبیائی والمرسلین حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم صفا من کر رام شریف کے روایت تے جاعت امرات الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت اوازا نانا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تراغلام دا پیغمبر علیہ السلام حضور کی ارضوک یا رسول اللہ اخبرنی ما حق الزوج یا لزوجہ یا رسول اللہ مجھے بتا دے خوان کا بیوی کی اوپر کیا حق ہوتا ہے یا رسول اللہ بخاون حقوق رتبان کا زما دخاون پماباند سمر زیات حق دی قال لو کان یم بغی لبشر ان یسجد لبشر ان لا مرت المرته تسجد لزوجها نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرت فرمائی لو کان یم بغی لبشر ان کچری د بشر ہیچیو انسان تا کچری مناسب وعیب جائے زوے ان اسجد لی بشری چا غدیو بل انسان بل بشر تسجدو لگئی لا مرط المرات ان تسجد لی زوجی ها ما بخامخا حکم کرے وچے خزد خاند لسجدو لگئی کچری پروی زمین کائنات کے کس حصے میں بندے کا بندے کے سجدے کا جواز اور گنجائش ہوتا کچرے د سجدے لگاؤ لو اللہ جل جلالہ سوا ثواب بل چاہتا گنجائش و لا مرت المرہ تن تسجد لزوجها ما بخا مخا خذلہ حکم ور کڑے او چاونت سجدہ لگاوا اذا دخل عليها كلاچ خاون کور تراشی لما فضله الله عليها انا ترمیزیو ترمزیو زکاچ خاون لا جل جلالو خج باند دی دیر زیاد فوقیت وار کڑے رے کچرے سجدہ انسان تا جائز وے نو خز لبما اجازت ور کرے و نو خجل بما اجازت وار کڑے اوچت دی خاون تا سجدہ لگاوا لیکن د انسان انسان تا سجدہ جائزا ندا زکاہ چیدہ اللہ جل جلالو ہو پا نزباندے لوی مقام دا خز دا پارا لوی مرتبہ دا خاوان دا زمانگ دا خزو دا ہو یو ناسور خور شوئے دے چے زمانگ دا, زمان دا زنانو پا نزباندے لوی مرتبہ اور لوی مقام اغد پیرانو دے لوی مقام اغد خون جادگانو دے خزت پیر ڈیر گٹ سے لیسی ہو پیغمبر پ نظر خاوند خزتا خزتا پیر محترم کاری پیغمبر کے دز د پارا لوئ پیر اور لوئ محترم سوک و خاون دو پارا پیر ہوم خاون آخا ہوم خاوندے کبرم خاون دے زیارت ہوم خاوندے ملائے ہم خاون, دے، ہم خاون, دے، مشرے ہم خاون دے، ہر شے خاون, خاون ہر ہر بہرحال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو, ابو دا چیخ کے روایت اللہ تعالی عنہ سر کے خودا خیال کر اور دو پیرانو نو سوکرن نوزی؟ اسلام علیکم. دا سر دا تکول لاش کیمولی کو نیچے ڈچکا والا سرخ کا تکول ام دے تعظیمی وائی مجدد رحمت اللہ علیہ دیر روز بزرگ دربار والا جوڑ کر نو پہاڑی کی دے ماتار سر, ما سر دا سر خکتا نک. دا دی ماتا اخلو با سوز تشنمی آخلو دا غوی نفس قدم با من نزون چرت تلی فرعیتهم یسجدون لمرضبان لهم فاتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویزا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تراغلم فقلت ما ورطوی انی اتیت الحیظة فرعیتهم یسجدون لمرضبان لهم فانتا حق رسول اللہ مرادا ما ما سوچے یا رسول اللہ تانا لو مرتبہ دہی چا نشتا الانا لاند لو یا مرتبہ اللہ تعالی در کنے یا رسول اللہ کستا استا خو غینو منگ بتال سجدہ لگاو تعالی, سجد تعالی بسرخ کا تکو تو دیر زیات حق داری د دا سجدو فقال لی وے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاو فرمائل ا لو مرت بقدری ا تسجد له فکل تلا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تمہاری کیا رائے ہے ابل مکتب فکر و طالب توئی دو قرآن کریم لسن کی مطالب توئی قبر باندھی پیغمبر نا ناستے خبر ہی صحابی تدا سے لو مررت کلا چاپ قبر باندھی تیری گی اکنت تسجد جد ارے یہ تو بتا دو کیا میری قبر کو سجدہ کرو گے ماتا داؤں آیا کلا چما قبر باندھ تیرے گی نو تب زما قبر لا سجدہ تو یا رسول اللہ جب بھی میرا گزرنا ہوگا تیری قبر کے اوپر کبھی سجدہ نہیں کروں گا پیغمبر علیہ سلاتو السلام مکتب کے سبق ویلے ہو اغور تی یا رسول اللہ استا قبر لبس سجدا نہ لگا او ما ناشنا خبر ا پیغمبر علیہ الصلوۃ نے پنجون کے تپوس کھڑے یا رسول اللہ خلق پلو سرداران وتاب سجدی لگئی کستا اجازت کی نو منگ بتا ل سجدا لگو اغور توئی چھا چریت ز ما قبر باند تیری گنایا بیا بس سجدا لگوی اغور تی چلا جناب نبی کریم سرداری سلا تو سلام تا مت کا گمراہ کی نوپ دی گمراہی زڑکے اندیک نا سارا اللہ جل جلال اطلاع غیب اور سلاۃ وسلام تو چکل منگ بس ڈن لگ پیغمبر علیہ و سلام اور تو فقال لا تفالو لو آمرو احدا دن خبردار ہچیو انسان تسی لم تو اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کی پوزیشن میں ہوتا کچرے ما چالا سجدہ دلگا لو اے را دوے چیت سوگ دی سجدو لگئی امر کا ولو خیال میں لا مرتم امراتاں لا مرتم نساء ان یسجدن لی ازواجہن خام خواب مازنانو لہکم ورکڑے ہو چیتا سخپلو خواندانو لا سجدو لگوئی لما جال اللہ لہم علیہن من حق زکا چ اللہ جل جلالوہو زنانو باندے خواندانو لا حق ورکڑے وے خواندانو لا اللہ جل جلالوہو مقامو مرتبہ ورکڑے دا نو کچری انسان تا دی انسان انسان تا انسان تا سجدے لگو لو اجازت وے نو ما بزنانو تا حکم کرے وچے تاسو خواندانو لا سجدے او لگو وی لیکن اللہ جل جلال بزرگانو قبر بابا گانو قبرون کے نیک کر رہنے نا آشنا نا آشنا نمو نجدہ خلقو علی خیلی چھ پیغمبر قبر لسجدہ جائزہ ندا نو پا کائنات کے بل قبر شتا چا غلسجدہ ہوشی قطعن نشتا اللہ جل جلالہو دا جناب نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم پا ذریعہ باندی مسلمانانو تا دا عزت او دا احترام طریقہ خود للا چھکا چرے تاس او دا یو بل احترام کوئی نو دا احترام دا بلکہ اللہ اللہ فرمائی چاہ پلو امبیاں ری پیغمبر علیہ فرمائی چی پامبیائی کے رام و باندھ دروگ ترافو کتاب جس طرح کہ انہوں نے اپنی کتاب میں تحریف کی تھی اس طرح انبیاء کی بھی تقریب کی تھی پارا منگلہ بہترین طریقہ خود اگا کما طریقہ دا السلام تحییت اہل الجناب اگا سلام دے چا غد جنت والاو یو بلا سلام اچوالی یو جنتی باب بل باندے سلام و احترام چی کئی نوئی با السلام علیکم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دا سرخ کتا کولو بدل کی اللہ جل جلالو منتا سلام را کرنے رے سلام با یو بلکو نہ جوڑا مچھ والا ہرا مدا پیدمبرال سلام فرمائی انسان مخلوق لا سجد جائز ہے نما بزنانات ویلیو چی تخاون تسجدہ لگوام وہ جائزہ نہ دائیں اور اندار ان کے ساد ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ تجنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی مالا بسجدہ نہ کہے نہ جائزہ سوک چی سجدے لگئی پخوابہ د قبر ناند سکم کسان کینی او دا قبر پیسی خریدنا اور چندی خری تب پخوا منجاوران وے منجاور دفلنی قبر منجاور دفلنی قبر منجاور اسی والے نمونم بدل کیڑی وہ سوتی تھی حضرت صاحب سجادہ نشین گدی نشین پخواب چسوک بگڑے دل کنجریان کنجرانوے چا بورتا دا باجے دا ٹھتے پتے بے بے وے. ووس کم خلق گڑی گی تا وے. گلوکار ڈالا ننسی کی دی مسلمان خوپ دی دا مغرب نہ ڈیر متاثر بے. گندگے باندھے وہ ترا سے پکرا والے گا نا ڈیر آلہ شہری ناگا مین نو گندی گندگی والی نیند نو دا کم خلق چه دا قبرون پرستش او بندگی کئی دیتا منجواران وی او نن سبا زمانه که اغیتا سجاده نشین وی گدی نشین سجاده نشین اخونزادگان پیران دا دا قبر پرستو نمونه لی اسلام کی شریعت که دیشی ہیچ ثبوت نشتا چه سوک دا قبر نکار و بار جوڑ کی سوک دا نکب آندی چند اخلی پخواد یا نکب دی بس دا دا خاندان دا او جی خلق او دا قبر زیارت غلاف دے گوڑے دے لئی دا طریقہ کچر جائز ہے وینو دا پیغمبر علیہ السلام قبر باندے ټولو نه زیات حق لرلو کنے لرلو تول کائنات کے لوئی پیر سوک دے پیغمبر علیہ السلام دے پکار دے چھ دا آغا خاندان پا آغا باندے دا دکانداری لگاولے وینو خوچون کے ددیشی جواز نشتا پیغمبر علیہ السلام دے منجوالالو دے قبر پرستو باندے غزب سوال کریں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں استد غضب اللہ استد غضب اللہ علی قوم اتخذو قبور انبیائیہم مساجد داللہ جل جلالہ غضب دیوی پاک چاہ باندی چاہوئی دخپلو انبیاؤ قبرن ناسج دگاہ جڑ کری دی ور زی دغپلو پیغمبرانو قبر نوباندے سرخ کتا کئ اگے باندے تواف کئ اگے نہ سوالو نہ وحاجت نہ غاری استد غضب اللہ اللہ جل جلاله طرف نہ دے غضب وی پاوی باندے چه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چا ل خیری کڑی دی اے آغا دیندار خلک کڑیشی چه پیغمبر دا خدای چا ل بد دعا کڑے دا ا اولیاء و بزرگان نشی جوڑے دے, دے دا تعویز فروش دا گدی نشید دا قبر پرس دا مجاوران دا دا قبر نوٹک سنو خوڑ والا دا غیر اللہ تاسر نخکت کولو والا خلق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اشتد غضب اللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلدے کے فرمائی مسلم شریف کے روایت تیو فرمائی علام کا نہ قبل کم کا نویتو نہ خبردار احما خبر چی خل کو خبردار ہے اور ضروری اعلان واوری او سو کوئی خبردار اربے کی کوئی اللہ خبردار سب سن لو من کا نقل جو لوگ تم سے تم سے پہلے گزرے ہیں من قبل کم جو لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں قبور کالو یتون مساجد مسال ہی خلقو کیا ہوئی بد اخلوام بیاؤں پہ قدر ناندھی او دغپلونه کانو بزرگانو قبرونو باندے برا جمع کیدن او حالت ابی سرونخ کتاکول حالت ابید عجان غختیف او حالت ابا تاوی دل راتاوی دل جناب نبی کریم سردار انبیاء و المرسلین فرمایا لا فلا تتخذوا القبور مساجد پس خبردار ار گیزد قبرونو نسجدگا او عادت خالی جوڑے نہ کئ سوال قبول کرنے کی جگہ قبول ہونے کی جگہ مسجد ہے مسجد وَهو قائم فی المحراب حضرت زکری علیہ سلاۃ کو جب فرشتے آئے فرشتے آتے وقت حضرت زکری علیہ سلاط السلام اللہ کے حضور مسجد میں یعنی عبادت خانہ میں کھڑے تھے ڈر عبادت قبرستان عبرت کی جگہ, ہے تجارت کی جگہ نہیں قبرستان دا عبرت زے تا تا قبر لبا لا زی چکلا تانا مر گرش تا ڈیل پیڈ آئی اللہ جل جلال مور یا در دار یا درچا دا قبر چی دے دے قبرستان تا باندے چی, مالا مرگ رایات چی اللہ لوی لوی خوروں کے قبرستان د عبرت زے دے دا تجارت, تجارت منڈا لالس محمد علی حجویری قبر تالا ہوتا پھر بابا قبر لا لالسا ٹیکے کی بقایدہ کروڑوں جدیدانگ خبر ڈاکٹر تلاڈ سی سو ڈاکٹر جمع تراشی ہوئی لانو کے فلانے گوپنی گوپنی دکان کی نشتہ دکان کی قبلے گی عبادت کی, کی گی کر. دا دلہ دربار دربار دے, دا دا دے قبر در سوال نہ کب لیگی التا صرف مرگرا دی گی بس خبر مرگ رایا دکا. او ولی قدم تم کا سوکھتے علیہ السلام السلام فرمائی فلا تتخذ قبور مساجد انی من خبردار دا او لگوئی اوستابا سر پیر لب نکوئی سرخ دیتا دے تعظیم نہ شریت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخ پل امت باندے خطرہا چھے دا قوم با دا قبرونو بندگی کی او د قبرونو بندگی ویم دیتا چھے چھے روٹے سامان زان سرائیوں سے قبر کے پوخ کے دیتا بندگی وائی بندگی دا مانا نا دا چھتا ورطا ہوئے جتا زمان خود ہے دا سے خفرانم چرتا نووے لی بوتا یا کانی تا چھتا زمان خود ابو جہلم نووے لی خوشکم عملن دع اللہ جل جلالہ حضور کی خاص تھی اغا چے تے انسان دے پار کہیں نم دیتا بندگی وائی بہرحال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماں دخل الامت نہ دا خطروا اللہ جل جلالہ حضور کی سوال لکئی اول چ کلا وفات کی گی وصیت کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اغا فرمائی غزب اللہ کیا دام بیاؤ دگا عبادت خانی جڑی کڑی فلا تجالو کبری یعبد خبردار زمان قبر نہ بت جوڑ نہ کئی چھے بیائے بندگی کی گی بیاب الاخر اللہ جل جلالہ حضور کے سوال کئی اللہم لا تجال قبری وسنن یعبد اللہم لا تجال قبری وسنن یعبد اے اللہ زمان قبر نہ بت جوڑ نہ کئی چھے بندگی کی گی ننفکٹو یو باندی چوکے داران آنند کا نو مرکی ٹنو باندھے چوکی داران لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قبر باندے رحمان داسے پیراور کئی پیغمبر علیہ تو سلام دو اللہ قبول بلا کر دیر لوئی مشرک دیر لوئی بدتی دیر لوئی پی پرست گدی نشین دیر لوئی مشرک وسلم شیرے ڈانڈے اللہ ڈا سو کوئی سو کے گمبھر دعا بختے وا کیا اللہ جما خبر دے گند گئے نا پاک کا اللہ جللہ جلالہ پا کے داس سے حفاظت دا پیغمبر علیہ السلام دا قبر فرمائی چھے سوک آل تا رب نشی وحلے تاوے دیم پا قبر نشی ہجان تلی لی پدا سے انداز باندے روزا مبارکی تا در اتلو لار جوڑا کردے چھے رازے با انہوں نیخ بازے پی تاوے دیم چھے پا قبرستان باندے ذکر چھے تاوے دل دا چاک اور نجائز دی د اللہ کور نا چاگی تا بیت اللہ وئی تواف صرف دا بیت اللہ جائز دے بل چا دا قبر یا دا چا دا روزی یا دا چا دا کور تواف جائز ندے خوزمان مسلمانانو تا دا ہر چا قبر نتاوی دا جائز دی زکر چیز دو دوی شریعت دی تا قبوری شریعت وئی سوئی قبوری شریعت دا قبوری شریعت تے حال جناب نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم من فرمائے لداب چزما قبر باندے خبردار عماروں کی بل بداراجد مین آبا برباد کا یہود و نصارا قبرون عبادت خنی جڑی کڑی امبیا ناندی نظر عبادت دعا گانے غاری علیہ چلا دے برباد کی, کی روایت کی بدترین مخلوقہ جوڑی کی نیں صبحو شریر سڑے ہق تخلک ہوئی چکم سڑے دا اللہ دا دین طرف طرف بلل کئ ادم منکرات نہ من کول کئ خلق وے یرا دے جھگڑے جوڑی او کشرے سڑے سوچو جی نوح علیہ الصلوۃ والسلام دا جھگڑے شوی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سرا شویو موسی علیہ الصلوۃ والسلام سرا عیسیٰ علیہ السلام تا خود قتل من سبیہم جوڑی شویوی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دا قتل من سبیہ جوڑی شویوی دا جگڑی تینا جوڑی شویوی نو جنگ حق پرستے سر جنگو جگڑا اور نائتفاقی اتفاقی او ملغنی چپ کلش دا ضروری دے کلش کم سر حق بیانے نو لازم خبر دا چاہ پکی سکھ شریر ترخوائی اللہ جل جلالوہ فرمائی قیامت پاور زبان دی کلا چ اللہ جل جلالو حساب کتابو کی جنتیان جنت تلارسی دو زخیان دو لوpdo کے باب مشرکین الان انا سوا بل چاہتا عبادت کو لو عالم باطل پرست اھا غیر اللہ پنوں باند نظر نیاز من لو عالم قبروں تابندگے کو لو عالم اھا خلق بعض جانم کی ارد گرد یوہ بل خواب گوری فلانے سشو بد سڑے وی دا وی چی دا خو لوئی دے دا خو لوئی پنچ دے دا, خو لوئی دے دا مرا فل تلے جوڑ کر جڑ کر جہانم کی ارد گرد اگوری نوا گا اللہ جل باندھے را حضور کی کمتوئی اثر اور مالانال مالانا العالمین ہم کیا ہو گیا ہے آلہ مالانا ہمیں کیا ہوا یا سے چلے چل کوائی کی گمان بے دا ناراضی جہنم کی نی دا بھائی بے یقین افلا نئے ملاب افلا افلانے پنچ پیرے افلا نئے موف افلا جہنم کے لو مخا ہوئی خامخا ہوشتا سے قومی پ جنگڑا والے ہو لو لوہے جگڑے جوڑے کڑے ہوئے جہانم کے مخا دی خوش دا منگ، دل کنلی معلومی کی جسمنگ سے چل دے کو نظر خراب دے یا بنگو داغوئی پماد کے سو پر دئی زکوئی مال نا کیا ہوا ہے ہمیں لانا راری ہم نہیں دیکھتے ان لوگوں کو نا من الاشرار لا زمنگ سے چل دے چمنگالا چالا مو فساد گرو چالا مو جگڑا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلاچ اللہ وحدانی کل الناس ارد اللہ یا ایوہ الناس اے کو یو اللہ تبندگی کوئی اے خل یو اللہ نے ارے گئی اے خل یو اللہ حاجت روا مشکل کو ساگ نہیں کرے چام سالا چاسو لاتو منا باندھے نظر لاتو منا تو ز بولنا سوالو نہ مٹوئی اگوئی باندھے لافو نہ ممن جنڈے پہ ممن نبو لہب ٹولو نہ لوئی سید و لوئی سید پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ترو دڑے حسن د وجه نبی ورتا بول حب د دخلندانو دڑے حسن د وجه نبی ورتا لکه پختانو کی شکل او شوق زیات خستای او شوق ورتا گرانی خپل اولاد نومور طلار ور باندې مختلف شوق ورتا کوکوای شوق ورتا بابوای شوق ورتا پپوای خپل اولاد ته مختلف نمونه د زیات منیو د محبت د وجه نگدی معاشرہ کے ڈاگو حسن و جمال مشہور ہو بہ حسن بے جب ابو الحب بمرہ خیزتا سید ہو لوئی نشین ہو پیغمبر پاسے سے ٹولو ناول اختلاف او کو انہو صابی کذاب یہ بے دین ہے اور یہ جھوٹا ہے اللہ بل صابی کذاب مراد محمد علیہ عزباللہ بیجی نشری ریو دے وئی چھ لاتو مناتو ذاو ہو بولنا سوالو نمکوئی لکن انسوا چالاو آئی چھ مزے دے قبرنو لا خز مبوزئی دا خز پردہ فرض دا قبر لا تلل کا چھر دیل زیاد زور ہو لگئے نو مستحب ثابت کی آغا ہم صرف دا ناری نہ دا نو مستحب و, دو پارا دو و, پر و دا پارا دا فرض پرائز دی قانون چکا چڑی استن جا نہیں متیاز کرے نشتا ناسولا پترا چیکل متیازی اور دسماتے اوکی نو چی بیمار نہیں نی نور سے چلی نو استنجا کل, کل کل مستحبی کل سو دی رکم واجب اگر جی اگھالے گر جی کلہ بیمارے سداسے استصلاح کے بتن ودرتا استصلاح کے بتن دوجے نادیک تول جان خچن ک ندی ایک وین ظلم فرض دی کنی اسے استنجا کول زیاد نہ زیاد سنت تی اور جان پٹاول چھری فرض دی قانون دارے ج جی کچرے داسے زے کے دربانے مانز ٹائم راگے داسی جمعہ تو بازار کے مانز وقت راگے چھ تا پٹ استنجا نشو استنجا کرن استنجام مکوان اور دسو ک سو نت اور پٹاول فرض دیئرپورٹ دنیا تا دا جائزہ خبر آگا بعض خلق بتا سکتا استنجال کې به بہترین استنجال نو, نو کہا با استنجا دس باؤ کی آندھار تک برلا رے نا دے کافر ذات نہ لو کا گی مطالبہ سوچ رہا داڑے خاوروں کے پروتے مور پلار پہ جی دو آگاہ جتنے کہاں کو کہ پچھلی رسی